الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد من وعلى آله وصحبه يتنعين أما بعض فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الطوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 یو مرحاف فی نار جفتہ بہا ملک و کالت بارک وا فی آخر نسی سور یا آمنو کا لو کلفارے وجیو فی ک فاعلموا أن الله مع المستقيم إلى قوله تعالى فإن فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العزيم سب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلوا لقضة من لساني يفتح قولي ماہم اربنا الحمد نا رشد نا واز نام شرور انسنا ماہم ارے نلم ورسکاف نل باف لاف ورسک مطالعہ پرانے حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار دس ان مجالس میں ہو رہا ہے آج اس کے پانچویں حصے کا آخری درس ہے جس کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں یہ, دو, یہ درس سورہ توبہ کے دو مقامات پر مشتمل ہے آیات 29 تا 35 سات آیات پھر آخری سات آیات اور وہی آخری رکوع ہے سورہ مبارکہ کا سولہواں رکوع آیات 123 تا تیئیس پنجم کے اس آخری درس کا عنوان ہے تیتال فیصل اللہ کے ضمن میں قرآن کا آخری اور ابھی ضابطہ اس سے قبل اس حصہ پنجم میں ہم نے ایک درس کا اضافہ کیا تھا درس پنجم کی حیثیت سے اس کا عنوان شاید بعض اب کو یاد ہو اذنِ نے تیتال سے حکمِ کے تک یوں سمجھیے کہ ہمارا آج کا درس در حقیقت مانوی اعتبار سے اس درس کی کنٹینیوشن ہے اس کا تکمیلہ ہے کیونکہ اس درس کو اب تقریباً چھ ماہ بیت چکے ہیں وہ درس جولائی کے مہینے میں ہوا تھا گیارہ اور بارہ تاریخوں کو اس لیے چند اس کے جو اہم نکات ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں آپ حضرات تازہ کر لیں سیرت النبی علا صاحب صلاحت وسلام کو ہم تینتال فی سبیل اللہ کے اعتبار سے چند حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا حصہ جو یوں سمجھیے کہ آپ کی جو حیات دنیاوی ہے آغاز وحی کے بعد سے انتقال تک اس کے نصف سے زائد بنتا ہے وہ حصہ اس لیے کہ مکی دور جو ہے وہ بارہ برس سے کچھ زائد اور مدنی دور گیارہ برس سے کچھ کم دس اور گیارہ کے درمیان اس اعتبار سے گویا کہ آپ کی حیات دنیاوی کا جو حصہ ہے دعوت و تبلیغ اور اقامت دین کی جد و جہد کا آغاز مہی کے بعد سے لے کر اور آپ کے انتقال تک اس کے نس سے زائد حصے میں کتال سرے سے ممنوع تھا حکم یہ تھا اگرچہ وہ حکم قرآن مجید میں کہیں وارد نہیں ہوا تھا اس وقت تک بلکہ وہ حکم اسلن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ بات نوٹ کرنے کی ہے اور بھی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ بعض احکام حضور نے دیے ہیں اس کے بعد قرآن مجید میں اس کی تصویب یا توثیق ہوئی ہے وزو کا حکم بھی در حقیقت اسی نوعیت کا ہے کہاں جا کر وہ حکم آ رہا ہے سورہ معاہدہ میں قرآن مجید میں لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ وضو کے تمام احکام حضور امت کو تعلیم دے چکے تھے تعلیم فرما چکے تھے یہی معاملہ اس کا ہے دی کم یہ الفاظ جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ستہتر میں وارد ہوئے اور سورہ نساء جو ہے وہ سن چھ کے آس پاس نازل ہوئی جو زمانہ سورہ نور کے نزول کا ہے تقریباً وہی زمانہ سورہ نسا کے نظول کا ہے اور اس کی آیت نمبر ستہتر ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے بھی آیت پوری بھی تو اس کو ایک اہم مثال کی سے نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے رسول تسلیم کر لیا آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے تو اب یہ مطالبہ کرنا کہ قرآن کا حکم کیوں نہیں اترا یہ در حقیقت منافقین کا طرز عمل تھا جیسا کہ آج کے درس میں پھر ہم اس کو دوہرائیں گے اس سے پہلے وہ سب بات ہمارے دروس میں آ چکی ہے حضور کا فرمایا ہوا مستند ہے ان کا فرمایا ہوا جو بھی حکم آپ نے دیا ہے وہ حکم واجب الاتباع ہے ماں آتا رسول و فقضو مان کمان اس پر یہ جرح نہیں کی گئی کبھی کہ آیا یہ آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا یہ حکم اللہ کا ہے تو اس اعتبار سے نوٹ کر جئے کہ بارہ برس سے زائد عرصے تک تو حکم یہ رہا کہ کفو ادی حکم اور یہ حکم حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم البتہ بعد میں اس کی لفظ بھی توثیق ہو گئی کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جبکہ مسلمانوں کو کسی جوابی کارروائی کی کوئی اجازت نہیں تھی اب اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوا ہے وہ ہے اذن کتال اذن کتال کی جو آیت مبارکہ قرآن مجید میں ہے وہ سورہ حج کی آیت نمبر انتالیس ہے جو ہمارے ہاں کراک جو مشہور ہے معروف ہے امام قاسم کی جو روایت حفظ ہے اس کی روح سے اس آیت مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں البتہ تفصیل سے اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے درس نمبر پانچ میں کہ اس کی ایک اور روایت بھی ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں تمام اساتذہ کراک جو ہے للذین بأنهم یہ میں ابھی بیان کر دوں گا کہ اسی اعتبار سے اس آیت مبارکہ کے زمانہ نزول کے بارے میں بھی دو آ رہا ہے میں اسی رائے کا قائل ہوں اور اس میں چونکہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کا ایک اثر بھی ملا ہے ان کا ایک قول کہ سورہ حج کی یہ آیات جو ہیں اصنا سفر ہجرت میں نازل ہوئی یعنی اس معنی میں نہ ہم انہیں مکی کہیں گے نہ مدنی کہیں گے بلکہ سفر ہجت کے دوران جب کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف تو اس کے حوالے سے تو پھر اس کی جو قرات بنے گی وہ وہی ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے او دینا زینہ یوکات اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن پر جنگ ٹھوسی گئی اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا اور الدینا او یہ دونوں مجہول کے سیدھے اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن پر جنگ ٹھوسی گئی ہے یعنی جو کچھ بھی اہل مکہ نے شروع کیا مسلمانوں کے ساتھ اور ان کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا تو گویا کہ ان کی طرف سے تو جنگ کا آغاز ہو ہی گیا تھا یہ دوسری بات ہے کہ ابھی تک مسلمانوں کے ہاتھ جو ہے وہ اللہ تعالی نے روکے ہوئے تھے کہ وہ کوئی جوابی کارروائی نہ کریں دوسری جو اطلاع ہے ازینا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف یہ فعل معروف ہے اللہ نے اجازت دی ہے لذینہ یو ان لوگوں کو جو قتال کر رہے ہیں بے انگ اور اس لیے کر رہے ہیں کہ ان پر ظلم ہوا ہے تو ایک روایت یہ ہے کہ یہ واقعہ نخلا جب ہوا ہے جس پر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ حضور نے ایک چھوٹا سا گروپ چھوٹی سی ایک یوں سمجھیے کہ ٹکڑی صحابہ کی آٹھ دس صحابہ کا ایک گروپ بھیجا تھا نخلا وادی نخلا میں اور یہ ہے نجب صندوق کا اس وقت تک ابھی کوئی جنگ کی نوبت کہیں بھی نہیں آئی تھی بعض دو بھی سفر تھے حضور کے بعض مہم میں جو آپ نے بھیجے ہوں گے تعاقب کی حد تک تو معاملہ ہوا ہے لیکن کسی انسانی جان کے تلف ہونے کا کوئی ابھی واقعہ نہیں ہوا تھا نجب سن دو میں یعنی یوں سمجھے کہ غزل بدر سے کل دو ماہ قبل وہ واقعہ ہوا ہے کہ وہاں جو حضور نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی انہوں کی سرکردگی میں جو مہم بھیجی تھی وہاں ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ انہوں نے حملہ کر دیا قریش کے قافلے پر اور ایک مشرک مارا گیا ان کے ہاتھوں اور ایک کو وہ اسیر بنا کر لے آئے اور یہ کہ جو کچھ مال غنیمت تھا وہ بھی لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا لیکن حضور نے ایک طرح کا اظہار برات کیا کہ میں نے تمہیں ابھی جنگ کا حکم نہیں دیا تھا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس موقع پر نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالی نے صحابہ کے عمل کو اون عم کیا ہے اللہ نے اجازت دی ہے ان کو جو قتال کر رہے ہیں لونا یو کاتے لونا جو ہے یہ فعل معروف ہے یو یہ فعل مجور ہے لیکن یہاں تو گویا کہ صحابہ کے اس عمل کو اللہ تعالی نے جس کی توثیق گویا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہو رہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ غلط نہیں کیا ہے اللہ نے اجازت دی اب چاہے سے یہ کہا جائے کہ ایک واقعے کے ہونے کے بعد اللہ تعالی نے گویا کہ اس کو منظور فرما لیا اس کی توثیق فرما دی بہرحال اس آیت مبارکہ سے کس قتال کتال شروع ہوا ہے اس کے بعد مرحلہ آتا ہے حکم کتال کا یہ حکم کتال جو ہے یہ سورہ بقرہ کی سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی ہیں حکم کتال پر وہ آیات ایک سو نبے کا ایک سو پچانوے اور ہم نے ان کا مطالعہ کیا تھا ان میں سے اس وقت میں صرف دو آیات کا حوالہ دوں گا اور ان میں آپ دیکھ لیں گے کہ اصل میں وہ احتیاط ابھی ہے یہ تدریجی جو ارتقا ہو رہا ہے احکام قتال کا اس کا اس سے کافی فہم حاصل ہو جاتا ہے کہ پہلے بارہ برس جنگ کی اجازت ہی نہیں جنگ تو بہت دور کی بات ہے کسی جوابی کارروائی کی جاتی تھی ہاتھ بنے رکھو کفویہ دیا کو پھر از قتال اسی نوعیت کی یہ آیات ہے وہ قاتل سبیر اللہ الزین یو کو جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں ولہ تعتو اور حد سے تجاوز نہ کرو ان اللہ اللہ اللہ تعالی تجاوز کرنے والوں کو حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا پھر اسی ضمن میں جو آٹ نمبر 193 ہے وہ بہت اہم ہے وہ کات الوحم تکون فت و انتہاؤ فلاں ادوان اللہ علس والی جنگ جاری رکھو اب جبکہ اس کا آغاز ہو گیا ہے یہاں تک کہ فتنہ بالکل فرو ہو جائے اور یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں اس کی بڑی وضاحت جو ہے انہیں دنوں میں جو خطبات خلافت ہوئے ہیں اس میں وضاحت ہو گئی ہے کہ جو بھی اللہ تعالی کی حاکمیت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے وہ در حقیقت باغی ہے چاہے دنیا میں امن ہو لیکن ایک ایسا امن کے جو مثلا ڈاکیوں کا اڈا ہے اس میں امن ہے وہ ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے سانپ ہیں بہت سے ایک جگہ پر ہیں وہ ایک دوسرے کو کچھ دستے نہیں ہیں لیکن اس سے نوعیت نہیں بدل جاتی چاہے نہایت پور امن ہو لیکن جہاں اللہ کی حاکمیت کا اقرار نہیں ہے وہاں گویا کہ فساد ہے فتنہ ہے یہ کہ بغاوت ہے حاکم حقیقی کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا وہ فتنہ ہے اصل قاتلوہم لو ہم ہتالا تکوں اب جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے پھر یہی آیت اور زیادہ شدوبت کے ساتھ زیادہ نکھر کر آئی ہے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ آئی ہے سورہ انفال میں لا تکون فتمتن و یکون الدین و للہ اور اس میں زور پیدا کر دیا گیا کہ اب جب کہ جنگ کا آغاز ہو گیا ہے تو یہ جنگ جو ہے کہیں ادھوری کسی مرحلے پر روک نہ دینا جب تک کہ اب وہ اصل مقصد حاصل نہ ہو جائے کہ دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے اور فتنہ اور فساد اور بغاوت میں فروغ ہو جائے یہ گویا کہ اب حکم قتال آیا ہے لیکن اس آیب کا بھی انت... کا اختتام ہو رہا ہے فین انتہاؤ فین انتہاؤ فلاں ادوان اللہ <زُوَانَن> پھر اگر وہ باز آ جائے تو پھر زیادتی نہیں کرنی ہے مگر صرف انہیں پڑھ کے جو ظلم کرنے والے ہیں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں گویا کہ یہ ابتدائی حکم قتال جو ہے اس میں بھی کچھ ایک نرمی کا پہلو ہے لیکن اس کے بعد پھر جو آیات نازر ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو صرف اس میں چند سنا دینا چاہتا ہوں مثلاً یہ کہ اب جن لوگوں میں ذرا سی بھی اس کے بارے میں کوئی طبیعت کے اندر انقباز ہو رہا تھا اس لیے کہ چاہے وہ اپنی جان پیاری ہے وہ ان اس اعتبار سے لوگ قتال سے کس بسا رہے تھے ہچکچا رہے تھے یا بعض لوگوں پر کچھ نیکی کا غلبہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ خوریزی تو کوئی اچھا کام نہیں ہے یہ تمام چیزیں جو ہے ان سب کی جو نفی کی گئی ہے وہ میں وہ آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آٹ نمبر دو سو سولہ کوتبہ وہ کرکم واسان تک رہو وہ خیر الرقم وسان تو ہبو وہ شر الکوملہ من تم اللہ تعالیٰ اب تم پر قتال فرض ہو گیا ہے کتبہ کا لفظ جہاں بھی آتا ہے فرضیت کے لیے آتا ہے کوتبہ علیکم عمر سے فرض ہو گیا ہے کوتمبہ علیہ کتا اب لکھ دیا گیا یعنی اب فرض ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شے لکھ دی گئی معین ہو گئی طے ہو گئی وہ تو پھر فائنل اتھارٹی ہے کوتما القمل کے تال و قرب النقبل وہ تمہیں کچھ ناگوار گزر رہا ہے وہ آسان تک رہنکھ اور مسلمانوں یہ جان لو <coughs> <coughs> یہ اصولی حقیقت جو ہے پیش نظر رکھو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو ذرا حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو وہ آسان تو ہپو شعین وہ شر النقوم اور یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل اس کا کانورس اس کے مرکز کہ تم کسی شے کو محبوب رکھو پسند کرو ذرا حالے کہ وہ تمہارے لیے شر ہو و اللہ تم اللہ تعالیم اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یہ درحقیقت ایمان کا بنیادی تقاضا ہے تمام معاملات میں تفویض الامر ریل اللہ سارا معاملہ جو ہے اللہ کے حوالے کیا جائے اللہ کا جو حکم ہے اس کو مانا جائے چاہے اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے چاہے وہ آپ کو ذاتی طور پر پسند آ رہا ہو یا فوری طور پر ابھی آپ کو پسند نہیں آ رہا آپ پر اس کی حکمتیں واضح نہیں ماننا ہے دو آئسے میں اور اس میں کوٹ کر رہا ہوں وہ جو میں نے ارض کیا کہ یا تو وہ جو کسمسانہ تھا فی سبیر اللہ سے وہ اس اعتبار سے کہ جان پیاری ہے نقد جان ہاتھ پر رکھ کر رکیلی پر رکھ کر میدان میں جانا بہرحال تمام تو انسان کو پسند نہیں ہو سکتا یا پھر یہ بھی کچھ وہ نیکی کے تصورات بھی کہ ظاہر بات ہے کہ دعوت دو تبلیغ کرو یہ کیا ہے کہ جنگ کے لیے تلواریں ہاتھ میں لے لو اس حوالے سے اس وقت جو بھی کچھ لوگوں کی طرف سے مخالفت کا لفظ ہو جانا سخت ہو جائے گا لیکن جو بھی کچھ بہانے بنائے جا رہے تھے اور زراعت علم تلاشے جا رہے تھے ان کا ذکر دو جگہ پر ہے ایک تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہمارا دس جو ہے اس میں شامل تھی یہ آیات اس میں فرمایا گیا وہ یقور النزیم آمن الزلک سورہ اور یہ کہا ان لوگوں نے یا کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ویسے تو ایمان کے دعوے دار ہیں اس لیے کہ میں نے بار حاضر کیا ہے کہ قرآن مجید میں منافقین کا تذکرہ بھی الزین ہی کے حوالے سے ہوتا الزین نافکو تو کہیں ہے ہی نہیں یا الزین نافکو قرآن مجید میں یہ سیگا خطاب وارد ہی نہیں ہوا اس لیے کہ قانون وہ بھی مسلمان تھے قانونی ایمان انہیں بھی حاصل تھا گواہی وہ دیتے تھے اشد اللہ الہ اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ نمازے پڑھتے تھے تو وہ یقول الزین امن الزرت سورا یہ کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں مردائی ہیں کہ کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہو جاتی یعنی حکم کتال یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات سے بھی پہلے کی یہ بات ہے اور اس رائے سے مجھے اتفاق ہے کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دوسرا نام سورت القتال ہے یہ بھی غزہ بدر سے قبل نازل ہوئی اس میں فرمایا فیضان سورت المحکمت پھر جب ان کا یہ تقاضہ بھی پورا کر دیا گیا حالانکہ جیسا کہ میں نے آج بالکل آغاز میں ارض کیا تھا کسی صاحب ایمان کے لیے یہ مطالبہ کرنا ہی در حقیقت ایمان کی نفی ہے ایمان برسالت کی نفی ہے جب حضور فرما رہے ہیں کوئی حکم آپ کی طرف سے آیا ہے تو بے چنو چرا اس کی اٹاعت ہونے چاہیے اس لیے کہ مانا ہے تم نے کہ وہ اللہ کے نبی ہے اللہ کے رسول لیکن یہ کہ جن کے دلوں میں روگ تھا جن کے دلوں میں ظوف ایمان تھا یا ظوف ایمان سے بھی آگے بڑھ کر وہ فرسٹ ایج جو ہے منافت کا اس تک بھی پہنچ چکے تھے تو فرمایا فیضا ان صورت سورت المحکمتوں میں ذکر فی القال اب جب سورت بھی نازل ہو گئی اور سورت بھی محکم الفاظ بالکل واضح کوئی متشاب الفاظ نہیں ہے اور اس میں قتال کا حکم آ گیا رائق الدین فی پو میں مرم یمظرون علیہ کا نظر المخشی علیہ من الباء تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے کہ وہ اب دیکھ رہے ہیں آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جیسے کہ وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس پر موت کی کشی تاریخ ہو رہی <تصفح> یعنی اب چونکہ وہ دریل ختم ہو گئی کوئی عذر نہیں رہا اب کیا بہانہ بنائے اب تو وہی بھی نازل ہو گئی اب تو یا تو صاف انکار کریں کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہی نہیں تب تو گویا کہ مرتد قرار پائیں گے مرتد کی سزا ویسے قتل ہے گویا کہ ایک عجیب مقبصے میں ہے نجائے جائے مانزر رفتر تو اب تو قرآن مجید کی وحی بھی نازل ہو گئی اس لیے ان کی کیفیت جو ہے بڑی خوبصورت تشوی ہے یہ رایت فی ہی مرد ان یمزرون کا نظر ایسے اب دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس کے اوپر غشی تاری ہو رہی ہو موت کی عالم نظام میں ہو آنکھیں پچھا گئی پاؤل عالم تباہی ہے ان کے اور دوسری آیت وہ ہے جس میں وہ الفاظ بھی آئے ہیں جس کی اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے آیت نمبر سورہ کی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف کہ ایک تو وہ تھا جب کہ ان سے کہا گیا تھا کہ ہاتھ رو رکھو جنگ کی اجازت نہیں ہے جوابی کاروائی کی اجازت نہیں ہے ہاں نماز پڑھو زکات ادا کرو اپنی تربیت کا اہتمام کرتے رہو ایک وقت آئے گا جب تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے فلما کوتبال ہے ملک تو جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی اضاف علی کو منہ یکشون نا سک شدہ اشندیا تو ان میں سے ایک گروہ کو تم دیکھتے ہو کہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ خوف اللہ کا خوف بھی ان پر اتنا نہیں ہے جتنا کہ اب ان لوگوں کا خوف ہے دشمنوں کا ہے قریش اور ان کی طاقت کا ہے وقال رب بنا لیما کٹب اور انہوں نے کہا اے رب ہمارے کیوں تو نے فرض کر دیا ہم پر یہ جنگ کا معاملہ کیوں لکھ دی ہے یہ جنگ لخر تنا الجل قریب کیوں نہ ہمیں اور مؤخر کیا کچھ اور دور تک اور دیر تک اس حکم کو ٹال دیا جاتا ال متاؤ دنیا کلیل ہے نبی کہہ دیجئے یہ دنیا کا ساز و سامان تم یہ سب کچھ جو ہے دنیا کی محبت اور حیات دنیا بھی کی محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہو تو جان لو کہ دنیا کی یہ زندگی اور اس کا یہ ساز و سامان یہ قلیل ہے نہ ہونے کے برابر ہے وہ آخرت و خیر اور آخرت کہیں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوا کی نبی اختیار کریں ولاط نبونا اور تم پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا تمہیں اگر اللہ کی طرف سے جان عطا ہوئی ہے جان اس کی خدمت میں پیش کر دو گے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہوا اللہ تعالیٰ اسے جو تمہیں درجات عطا فرمائے گا جنت میں اور آخرت میں مال دیا ہے مال خرچ کر دو گے تو اللہ تعالیٰ جتنا اسے بڑھا چڑھا کر تمہیں لوٹائے گا یہ کہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا لہذا اس معاملے کے اندر کوئی ہچکچاہٹ کسی صاحب ایمان کو نہیں ہونی چاہیے اب اس کے بعد ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اس پانچویں حصے کے دروس میں جو کچھ اضافے بھی کیے گئے غزب بدر کا بیان آ چکا سورہ انفال کے درس کی صورت میں پھر غزب عہد کا بیان آ چکا سورہ آل عمران اس میں تو ہم نے کافی تفصیلی جو ہے مباحث جو ہے قرآن مجید کے ان کا مطالعہ کیا ہے پھر غزبۂ احزاد کا ذکر ہو چکا ہے سلاح ادیبیہ کا ذکر ہو چکا ہے سورہ فتح کی آیات کے ساتھ اس کے بعد جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا یہ قتال کا مرحلہ اب اس نے سلاح حدیبیہ کے بعد دو رخ اختیار کر لیے یہ گویا کے چوتھا مرحلہ ہے قتال کے میں۔ پہلے تو سارا معاملہ اندرون ملک عرب تھا باہر نہیں تھا صلاح حدیبیہ کے بعد چونکہ آپ نے دعوتی خطوط ارسال فرمائے آپ کے ایک سفیر کو ایک ایلچی کو قتل کر دیا گیا